اور ان کے سامنے زنگان دینا کی کہاوت بان کرو جیسی ایک پان ہم نے اسمان اتارا تو اس کے سبب میں کا سبزہ گنا ہے کر نکلا کہ سوکھی گھاس ہو گیا جسے ہوائیں اڑائیں اور اللہ ہر چیز پر قابو والا ہے